کتاب الوصایا الوصیہ غیر واجبہ وہ مستحبہ ولا تجوز الوصیہ للوارث الا ان يجيزه وارث ولا يجوز بما زاد على الثلث ولا تجوز الوصیہ للقاتل ويجوز ان يوصی المسلم للكافر والكافر للمسلم کتاب وفایا جمع ہے وصیت کی اور وصیت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے قول الوفایا الفاء الغطن طلب و من غیره ہی على فال منه اعلیٰ عربی زبان میں کہتے ہیں طلب اشع من مین غیر سے کسی چیز کو طلب کرنا لی تاکہ وہ اس کو کرے على بمن منه اس شخص کی غائب ہوتے ہوئے حال حیاتی ہی زندگی اس کی زندگی میں ہی بھئی یعنی اپنی غیر موجودگی میں کسی کو کسی کام کا کہنا یہ وصیت کہلاتا ہے عربی زبان میں آپ سفر پر جانے لگے آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ کام میری غیر موجودگی میں میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کر دینا یہ اس بات کا خیال رکھنا تو اس کو کیا کہتے ہیں وصیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں شرعیت اور اصطلاح شریعت میں تملی کم مضافن الا ماں بادل وہ تملیک ہے یعنی مالک بنانا ہے مضافن جس کی نسبت کی گئی ہے علا ماں بادل موتی موت کے ماں باپ کی طرف بھائی موت کے بعد کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے وہ تملیغ وصیت کہلاتی ہے یعنی بھائی ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے روپے زید کو دے دینا تو دیکھو اس نے زید وہ زید وہ کو اتنے روپوں کا مالک بنا رہا ہے اور اپنی زندگی میں یا اپنی موت کے بعد بھائی اپنے موت کے بعد بھائی مالک بنا رہا ہے تو اس نے مالک بنایا ہے زید کو لیکن اس مالک بنانے کی نسبت کس کی طرف کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مال دے دینا میرے مال میں سے سورج سمجھ میں آ گئے تو یہ تملیغ ہے تملیغ کا کیا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مالک بنانا تملیغ ایسی تملیغ مضاف ان علام آباد الموت جس کی نسبت کی جائے کس کی طرح کس طرف موت کے بعد کی طرف وہ طریق تبر تبر کے طریقے پر یعنی احسان کے طریقے پر بھائی زیب کو دین نہیں ہے آپ پر بھائی دین ہے وہ تو دینا ہی پڑتا ہے ویسی طور احسان کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا مال زید کو دے دینا سوا ان کا نہ آئین اور منفی برابر ہے کہ چاہے وہ کوئی عین ہو یا نفع ہو عین جیسے مثلا بھائی وسیعت کر دی کہ فلاں کو میرے مال میں سے اتنے روپے دے دینا اتنے پیسے دے دینا یا فلاں گاڑی دے دینا یا فلاں غلام دے دینا تو کسی عین کی وصیت کی اور ایک ہے نفع کی وصیت کرنا کہ مثلا میرا یہ جو غلام ہے فلاں کی میرے مرنے کے بعد فلاں کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے یا دو سال تک خدمت کرتا رہے سمجھ میں آیا مثلا میرے مرنے کے بعد میرے فلاں مکان میں زید کو ایک سال تک رہنے اس کو رہائش دے دینا ایک سال کے لیے تو دیکھو مکان کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اسے صرف مکان کے نفع کا مالک بنا رہا ہے تو وصیت عین کی بھی ہو سکتی ہے جیسے روپے وغیرہ یا کسی معین چیز کی کر دی مثلا میری یہ گاڑی اس کو میرے مرنے کے بعد دے دینا اور نفع کی بھی ہو سکتی ہے مثلا صرف کس چیز کے وصیت کی کہ اس کو میرے مکان میں ایک سال تک رہائش دے دینا بھائی الوسیت و غیر واجبا وصیت یاد رکھیے اگر انسان کے ذمے کوئی فرائض باقی ہیں واجبات باقی ہیں ان کی وصیت تو ضرور کرنی چاہیے ورنہ یہ گناہگار ہوگا بھائی سمجھ میں آیا مثلا ایک آدمی کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے کئی سالوں کی وہ وصیت اس کے ذمے ضروری ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمے اتنی زکوٰۃ باقی ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ میرے مال میں سے ادا کر دینا تو اس طرح فرائض یا واجبات میں سے کوئی چیز باقی ہو تو وصیت ضرور کرنی چاہیے ورنہ وصیت کرنا مستحب ہے مولانا واجب نہیں دیکھیے صاحب قدوری خود فرما رہے ہیں الوسیت و غیر وہی مستحب وصیت واجب نہیں ہے اور یہ مستحب ہے ولا تجز الوسیت الواری بے وارث کے لیے وسیع درست نہیں ہے وسیع اجنبی کے لیے کی جائے گی یعنی جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کے لیے وسیع درست ہے وارث کے لیے نہیں بے ورثا تو وہ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو تو حصہ ملنا ہی ہے تو آپ انہیں لوگوں میں سے جن کو حصہ ملنا ہے انہی میں سے کسی کے لیے وہ وصیت بھی کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے میرے مال میں سے مر, میرے فلاں بیٹے کو ایک لاکھ روپیہ دے دینا بھائی وہ تو آپ کا بیٹا ہے آپ کا وارث ہے اور وارث کے لیے تو وصیت صحیح نہیں اس کے تو حصہ خود شریعت نے مقرر کر دیا ہے لہذا اب یہ وصیت درست نہیں ہے ہاں اگر باقی بوراسا اجازت دے دیتے ہیں پھر درست ہے کیونکہ ممانعات کس وجہ سے تھی کیونکہ باقی ورثا کا بھی حق ہے بھائی مال کے اندر مرنے کے بعد تو آپ باقی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی پھر اس کو دے دو ایک لاکھ روپیہ پہلے بعد میں وسیع بعد میں پھر تقسیم شروع کرو ورثا کے درمیان تو کہتے ہیں ولاج الوسیت الوارسی جائز نہیں ہے وصیت کرنا وارث کے لیے مگر یہ کہ اس کی اجازت دے دیں ورثا ولا بیما زیادہ اور جائز نہیں ہے سولو سے وسیعت بھائی بھائی سلو سے زیادہ کی وسیعت درست نہیں ہے وسیعت کرے انسان تو زیادہ سے زیادہ اس کے مال کے تیسرے حصے تک وصیت کرنی چاہیے بھائی اس سے زیادہ کی وصیت نہیں بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ تیسرے سے بھی کم ہونی چاہیے وصیت بھائی لیکن اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کتنا کہاں تک کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے تیسرے حصے سے زیادہ مثل ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا کل مال جو باقی بچا ہے وہ تین لاکھ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے کی وسیعت کر سکتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ تک میں اس کی وسیعت نافذ ہوگی اور دو لاکھ وارثوں کا حق ہے سمجھ میں آیا بھائی تو تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ کی وسیعت کی ہے ورثا اجازت دے دیتے ہیں سارے پھر تو ٹھیک ہے بھائی تو کہتے ہیں ولاجوز بیمازاد سول سے زائد کی وسیعت جائز نہیں ہے ولا تجوز الوسیت القاتلی اور قاتل کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے قاتل کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا اور اس زخمی نے مرنے سے پہلے اس کے لیے وسیعت کر دی, کیا کر دی؟ وسیعت کر دی اور بعد میں مر گیا تو یہ اس نے وسیعت گویا کس کے لیے کی ہے اپنے قاتل کے لیے وسیعت ہوئی یہ تو اور قاتل کے لیے تو وسیعت جائز نہیں ہے بھائی یا اسی طرح ایک اجنبی کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ اسے دے دینا بعد میں اس اجنبی نے ہی اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ وصیت باطل ہو جائے گی قاتل کو کچھ نہیں ملے گا بھائی تو کہتے ہیں ولا تجز الوسیت القاطل اپنے قاتل کے لیے وصیت جائز نہیں ہے وہ عجوز یل مسلم الل کافر ابل کافر اور جائز ہے کہ وسیعت کرے مسلمان کسی کافر کے لیے اور, اور کوئی کافر کسی مسلمان کے لیے کافر سے مراد ذمی ہے مولانا حربی کے لیے وسیعت درست نہیں ہے مسلمان نے وسیعت کی کسی ذمی کے لیے جو انہیں کے وطن میں کوئی عیسائی یہودی وغیرہ یا کوئی رہتا ہے اس کے لیے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد اسے اتنا مال دے دینا تو یہ وسیعت کافر کے لیے ہوئی لیکن درست ہے بھائی یا کسی کافر نے وسیعت کی مسلمان کے لیے تو یہ وسیعت بھی درست ہے بھائی اس کے مرنے کے بعد وہ وسیعت نافذ کی جائے گی وہ قبول الداد قبل اچھا یہاں تین چار لفظ یاد رکھیں وسیعت کے باب میں وسیعت کرنے والا موسی کہلاتا ہے بھائی اس کے ساتھ وصیت کرنے والا موسی کہلاتا ہے اوفا یوسی عیفا انف اور وہ مال جس کی وصیت کی اس نے وہ موسا بھی ہے موسا بھی کہلاتا ہے اور جس کے لیے وسیعت کی وہ موسا لہو کہ وہ موسا لہو کہلاتا ہے اور جس کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح میرا مال زید کو دے دینا مثلا عمر کو کہا ایک نے بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے زید کو اتنا حصہ دے دینا تو یہ وسیعت کسے کر رہا ہے عمر کو اور کس کے لیے کر رہا ہے زید کے لیے تو عمر کو وسیعت کر رہا ہے تو جس کو وسیعت کی اسے موسفا کہتے ہیں موسفا موسفا اور اسے وسیع بھی کہتے ہیں وسی وسی اسے وسیع بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی وسیعت کرنے والا کیا کہلاتا ہے موسی اور جس کے لیے وسیعت کی موسا لہو اور جس مال کی وسیعت کی موسا بھی ہی اور جس شخص کو وسیعت کی علیہ یا کہلاتا ہے اب یاد رکھیے وسیع دراصل کیا ہے دوسرے کو مال کا مالک بنانا ہے اپنے مرنے کے بعد ایک شخص نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد مثلا زید کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دینا تو اب زید کو اپنے مرنے کے بعد اپنے کچھ مال کا مالک بنا رہا ہے تو اس میں اب زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے مالک تب ہی بنے گا جب وہ کیا کر لے گا وصیت کو قبول کر لے گا اب یہ قبول کرنا کب موصبر ہے کیا زندگی میں وہ قبول کر لیتا ہے ابھی جس نے وصیت کیا وہ مرا نہیں ہے زندہ ہی ہے اس کی زندگی میں اس موسف لہو نے کیا کر لیا وصیت کو قبول کر لیا کہتے ہیں نہیں بھائی وصیت کا حکم مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے لہذا قبول کرنا بھی مرنے کے بعد ضروری ہے زندگی میں چاہے قبول کرے چاہے رد کرے اس کا کوئی اعتبار بار نہیں ہے بلکہ قبول کرنا یا رد کرنا کب معتبر ہے جب موسی کا موسی کا جب انتقال ہو جائے اس کے بعد موسیٰ لہو کیا کرے وصیت کو قبول کرے یا اس کو رد کرے بھئی ایک آدمی نے وسیعت کی تھی میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ میرے مرنے کے بعد زید کو دے دینا اب جس آدمی کے مرنے کے بعد زید کیا کرتا ہے وسیعت کو قبول کر لیتا ہے تو اسے مال دے دیں گے اگر وسیعت کو رد کر دیتا ہے تو پھر اسے مال نہیں ملے گا اس نے خود رد کر دیا تو کہتے ہیں وہ قبول الوسیتی بادل موتی وسیعت کا قبول کرنا موت کے بعد ہوگا قبیلحل موسا لہو اگر وصیت کو قبول کر لیا موسا لہو نے فی حال حیاتی اس موسی کی زندگی میں ہی اور رد دہا یا رد اسے رد کیا اس کی زندگی میں ہی فضالی کا باطل تو یہ قبول کرنا اور رد کرنا باطل ہے وہ بدون انسان اور مستحب ہے کہ انسان وسیعت کرے سلوس سے کم کی بھائی زیادہ سے زیادہ کتنے کی وسیعت ہو سکتی ہے <تصفح> سلوس یعنی تیسرے حصے کی لیکن مستحب یہ ہے کہ تیسرے حصے سے بھی کم کی وسیعت ہونی چاہیے بھائی اگر کسی کو مال دینا بھی چاہتا ہے تو تیسرے حصے سے کم مال دے اس لیے کہ بہتر یہ ہے Uh, کہ انسان اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے بھائی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ آسانی سے زندگی آگے گزار سکیں بھائی تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جائے پھخارا بلکہ خصوصاً اگر یہ اس کے وہ رسا کیا ہے مالدار نہیں ہے تو پھر تو وسیعت کرنی نہیں چاہیے سرے سے سمجھ میں آئے سارا مال انہیں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گزر بسر کر سکیں وہ عیدا او فا راجول دیکھو کیا لفظ آیا ایدا او فا الا راجول جب وسیعت کی کسی آدمی کو مال اس نے کیا کہا تھا میرا مال زید کو دے دینا لیکن کہا کس کو عمر کو کہا کیا کہا بھئی ایک آدمی نے آمر سے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے جتنے پیسے زید کو دے دینا تو وسیعت کسے کر رہا ہے آمر کو اور کس کے لیے کر رہا ہے زید کے لیے تو جس کو وسیعت کر رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وسیعت کے لیے نہیں کی بلکہ اس آدمی کو وسیعت کی ہے کہتے اوسا علا رجولین اور جب کسی شخص نے وسیعت کی کسی آدمی کو خوفا بھی تھا اچھا بھائی اس اس وسیع کا یعنی موسا علیہ کا بھی تو قبول کرنا ضروری ہے بھائی ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا زید کو دے دینا تو زید کا بھی قبول کرنا ضروری ہے مرنے کے بعد اور جس کو وسیعت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے اسے فلاں کو دے دینا تو جس کو وسیعت کر رہا ہے اس کا بھی قبول کرنا ضروری ہے بھائی اور موسی کے سامنے اسے تو بھائی زندگی میں ہی وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یوں کر دینا تو وہ اس کے سامنے اس کو وہ قبول کرے سمجھ میں قبول بھی اس کے سامنے کرے اور اگر رد کرنا چاہتا ہے تو رد بھی اس کے سامنے ہی کرے اگر اس کے سامنے قبول کر لیتا ہے اور بعد میں جا کر کیا کرتا ہے رد کر دیتا ہے کہ نہیں بھئی میں یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا کروں اس کے مال میں تصرف کروں اور وسیعت نافذ کروں رد کرتا ہے لیکن غیر موجودگی میں کرتا ہے یہ درست نہیں بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہی را اوفا الا راج ال جب کسی شخص نے دوسرے کو کسی دوسرے شخص کو وسیعت کی قبیل الوسیت افی و پس اس نے وسیعت کو قبول کر لیا پھر الموسی موسی کے چہرے پر یعنی اس کے سامنے کیا کر لیا قبول کر لیا ورد تھا غیر وج ہی اور اسے پھر رد کر دیا اس کی غیر چہرے کے علاوہ میں یعنی پس پشت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو رد کر دیا پلئی سب رد تو یہ رد نہیں ہے بھائی اس لیے کیونکہ دیکھو بھائی ایک شخص ہے اس نے دوسرے کو وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد بھائی تم ذمہ دار ہو بن جانا اور میرے مال میں سے اتنے پیسے کس کو دے دینا مثلاً زید کو دے دینا اب وہ بےچارا تو مطمئن ہو گیا کہ میرے بعد یہ کیا کرے گا زید کو مال دے دے گا اور یہ اس کے سامنے اس نے قبول کر دیا تھا اس شخص نے اور بعد میں جا کر کہتے ہیں نہیں بھائی میں یہ وصیت قبول نہیں کرتا میں اس پر عمل درامد نہیں کروا سکتا نہیں کر سکتا تو بھائی اس کے سامنے آپ کو رد کرنا چاہیے تھا اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں وہ بیچارہ تو مطمئن ہو چکا ہے یہ تو گویا دھوکہ ہوا آپ کی طرف سے بھی اس کے سامنے بات قبول کر لی اور اوپر سے پوچھ جا کر کیا کر دیا اس بات کو رد کر دیا تو کہتے ہیں لہذا دوبارہ او الارا جب کسی آدمی کو وسیعت کی فقہ وسیعت کو قبول کر لیا سامنے ورد غیر بچ ہی اور وسیعت کو رد کر دیا اس کے پاس پشت پوش فلئی سب تو یہ رد نہیں ہے بھائی وہ ردی بچ ہی اور اگر اس نے رد کر دیا وسیعت کو اس موسی کے سامنے ہی تو یہ رد ہے <لَقُو> بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ جب کسی شخص کے لیے آپ نے وسیعت کی ہے مثلا زید کے لیے ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اسے اتنے پیسے دے دینا تو زید کا قبول کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ مالک بننے والا ہے آپ اسے مالک بنا رہے ہیں تو اس کا قبول کرنا بھی ضروری اور اس کے قبول کرنا کب موتابر ہے جی موت کے بعد جب وہ قبول کرے گا تب معتبر ہے یا موت کے بعد رد کرتا ہے تب معتبر ہے تو موت کے بعد جب وہ قبول کر لے گا تو وہ موسا بھی کا مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا جب وہ قبول کر لے گا تو موسا بہی وہ مال جس کی وسیعت کی گئی تھی اس کا مالک بن جائے گا بھائی تو موسا بہی کا مالک یاد رکھو ہمیشہ قبول کرنے سے بنا جاتا ہے بغیر قبول کیے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا اس قبول کرنا ضروری لیکن کہتے ہیں ایک ہے جس کے اندر بغیر قبول کیے ہی مالک بن جائے گا وہ کیا صورت ہے بھائی؟ مثلا دیکھو ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ میرے مال میں سے دے دینا کس کے لیے وسیعت کی زید کے لیے پھر اس وسیعت کرنے والے کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اب زید کو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے لیکن ابھی اس نے قبول نہیں کیا کہ اس سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اب دیکھو اس نے قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی موسابی یہاں اس کی ملک میں داخل ہوگا اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا اس کے وارث کیا بن جائیں گے اس موسا بی کے مالک بن اگرچہ یہاں قبول نہیں پایا گیا تو یہ ایک صورت ہے جس میں موسا بہی کا مالک بنا جاتا ہے بغیر قبول کیے بغیر قبول کیے ہی جس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے بات چیت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی کہتے ہیں ول بہی یملک بالقبول اور موسا بہی وہ مال جس کی وسیعت کی گئی ہے والموسا بھی اور موسہ بھی جو ہے یم لکھو بال اس کا مالک بنا جائے گا قبول کے ذریعے اللہ کی مس اللہ واحدہ مگر ایک مسئلے کے اندر وہی اور وہ یہ کہ ایمو تلموسی کہ موسی مر جائے جس نے وسیع کی تھی وہ مر گیا سم میموں تلموسا لہو قبل القبول پھر مر جاتا ہے موسا لہو بھی قبول کرنے سے پہلے فیب کل الموسا بھی فیمیل کی وارا ہی تو داخل ہو جائے گا موسا بھی ہی یعنی وہ مال جس کی وسیعت کی گئی تھی وہ داخل ہو جائے گا فیمیل اس وارثی لہو کے وارثہ کی ملک میں وہ او او من اوساً او فاسقین سورت یہ آپ نے پڑھا بھائی وسیعت کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وسیعت کر رہا ہے وہ اسے قبول کرے بھئی کیا کرے بھئی ایک آدمی نے اپنے ساتھی کو وسیعت کی بھائی جب میں مر جاؤں آپ میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ زیب کو دے دینا تو اس کا یہ جو ساتھی ہے یہ موسا علئے ہوا جسے وسیعت کر رہا ہے سمجھ میں اور اس کا قبول کرنا ضروری آپ ایک شخص سے اس نے جس کو وسیعت کی یعنی اس کا وسیع جو تھا وہ کوئی غلام ہے کسی دوسرے کا یا اس نے وسیعت کسی کافر کسی ذمہ کو کر دی بھئی کوئی عیسائی ہے یہودی تھا اسے وسیعت کر دی کہ اس طرح کر دینا میرے مرنے کے بعد یا کسی فاسق آدمی کو کر دی بھئی کسی حادل کو اس نے وسیعت نہیں کی قابل اعتماد آدمی کو وسیعت نہیں کی بلکہ کس کو وسیعت کی ہے فاسق آدمی کو وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو اتنا مال دے دینا تو یاد رکھیے یہ وسیع درست ہے البتہ اس شخص کے مرنے کے مرنے بعد آپ یہ لوگ وسیعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ اگر یہ غلام ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے تو قاضی ان کو وسیعت سے نکال دے گا اور ان کی جگہ کسی اور کو قائم مقام بنا دے گا وہ پھر کیا کرے گا اس مرنے والے کی وسیعت کو معلوم لفظ آ رہا ہے ومن اوسا الب دن اور جس نے وسیعت کی کسی کافر کو کسی غلام کو کافرین یا کسی کافر کو او فاسقین یا کسی فاسق کو راجہ ملقاضی تو نکال دے گا انہیں وصیت میں سے وانا اور غیر کو قائم کر دے گا ان کی جگہ بھائی سمجھ میں کون بنے موسا بنے موسا بنے وہی بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک شخص نے اپنے غلام کو وسیعت کی بھائی پہلی صورت میں تھا تو پہلی صورت میں کیا تھا کسی غیر کے غلام کو کیا کی ہے اب اپنے غلام کو وسیعت کرتا ہے تو یہ وسیعت صحیح ہے یا صحیح نہیں اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں تصرف کرنا اور اتنا مال کس کو دے دینا مثلا زید کو دے دینا کس کو یہ وسیعت کر رہا ہے اپنے غلام کو کہتے ہیں بھائی اپنے غلام کو وسیعت تب صحیح ہے جب اس شخص کے وارثوں میں کوئی بڑا نہ ہو کوئی بالغ نہیں ہے باقی سارے اس کے ورثہ بچے ہیں نابالغ ہیں پھر تو اس کی وصیت اپنے غلام کو صحیح ہے کیونکہ اب مجبوری ہے بھائی باقی کیا ہے سارے نابالغ اور اگر اس کے آ, اس کے ورثہ میں کوئی بڑے بھی ہیں تو پھر اپنے غلام کو وصیت کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیے یہ وصیت باطل ہے صحیح نہیں ناقذی نہیں ہوگی مولانا وسیعت کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی کیونکہ یہ درست نہیں ہے بھائی یہ درست نہیں تو کہتے ہیں ومن اوسا علا اور جس نے وسیعت کی اپنے ہی غلام کو وفیل وراثتی کی بارن اور وارثوں میں بڑے بھی ہیں یعنی بالغ بھی موجود ہیں لمسہ سے حل وسیعت ہو. تو یہ وسیعت صحیح نہیں ہے یہ وسیع درست نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ بڑے جب موجود ہیں اور اس کا غلام ہے تو وہ وارثوں میں سے تو غلام بھی ان کی ملکیت میں آئے گا وہ تو غلام کو وسیع نافذ ہی نہیں کرنے دیں گے کہیں گے اسے اجازت ہی نہیں دیں گے لہذا یہ درست نہیں ہے بھائی ایک آدمی نے مثلاً عمر کو وسیعت کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ کس کو دے دینا زید کو دے دینا تو عمر تصرف کرے گا اور اس مرنے والے کے مال میں سے ایک لاکھ لے کر کس کو دے دے گا زید کو دے گا لیکن یہ جو موسا علیہ جس کو وسیعت کی گئی یعنی عمر یہ عاجز ہے سمجھ میں آیا عاجز آ گیا وسیعت نافذ نہیں کر سکتا تو پھر قاضی اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دے گا وہ اس کے ساتھ مل کر پھر کیا کرے گا وصیت کو نافذ کر دے گا ومن اوسا اور جس نے وسیعت کی ایسے شخص کو جو عاجز ہے وصیت کو قائم کرنے سے تو ذمہ القاضی غیر رہو تو ملا دے گا اس کے ساتھ قاضی اس کے علاوہ کو ان کسی اور کو ساتھ ملا دے گا امن اوسا <أَوْسَئِلَسْنَئِن> بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وصی بنایا دو آدمیوں کو وصیت کی سمجھ میں آیا عمر اور بکر دونوں کو وصیت کی ایک آدمی نے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تم دونوں میرے مال میں یہ تصرف کرنا مثلا زید کو اتنے پیسے دے دینا تو کتنے کو وصی بنایا اس نے دو کو بھائی تو کہتے ہیں جب دو کو وسیع بنایا ہے تو ایک مثلا کہیں گیا ہوا ہے اور ایک ہی مال کے اندر تصرف کر لیتا ہے کیا یہ تصرف ایک کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں جب اس نے دو کو وسیع بنایا معلوم ہوا اس کا ایک پر اعتماد نہیں ہے بلکہ دونوں پر دونوں کو مل کر تصرف کرنا پڑے گا ان میں سے کوئی ایک اگر تصرف کرے تو اس کا یہ تصرف صحیح نہیں سورج سمجھ میں آ گئی چند مسئلے ہیں تصرف کر لے گا وہ تصرف صحیح ہو جائے گا دیکھیے آگے جس نے وسیعت کی دو آدمیوں کو لمبے جز لی آخ جائز نہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے یعنی کوئی ایک صرف تصرف کرتا ہے تو یہ ہے دونوں مل کر کریں گے یہ آئندہ ابی حنیفہ طو محمد رحمہ ماحب اور امام امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحم رحمہ اللہ کے نزدیک تو کسی دیکھیے دو صاحب صاحبی ہی اپنے ساتھی کے بغیر اپنے ساتھی کے علاوہ لم یزلی احدیم کسی ایک کے لیے ان دونوں میں سے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دونوں صاحب ہی اپنے ساتھی کے بغیر یعنی ایک تصرف کرتا ہے دوسرا موجود نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اللہ مگر فی شرا کفن المیتی و ہی مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کی تجہیز کے اندر یعنی کفن دفن کا جو بندوبست کرنے میں بھائی تجہز بہ یاد رکھیے دفنانے تک میت کی جو ضروریات ہیں وہ تجہیز میں داخل ہیں ساری بھائی تجہیز کسے کہتے ہیں تجہیز میں میت کے دفنانے تک جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ ساری اس میں داخل ہیں تو کہتے ہیں اللہ فی شا کا فن میتی و تجہیز ہی مگر میت کا کفن خریدنے میں اور اس کے اس کے کفن دفن میں اس میں ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو ایک ہی تصرف کرے گا اور کفن خرید لیتا ہے اور باقی پھر سارا کفن دفن کا سارا خرچ اس کے مال میں تصرف کرتا ہے اور کفن دفن کا سارا بندوبست کوئی ان میں سے ایک کر دیتا ہے تو یہاں ایک کا بھی تصرف درست ہے بھائی ایک کا تصرف کیوں درست ہے اس نے تو دو کو وسیع بنایا تھا کہتے ہیں بھائی یہاں تاخیر نہیں کی جا سکتی سمجھ میں آیا تاخیر نہیں کی جا سکتی اس لیے یہاں مجبوری ہے اسی طرح وطانی اولاد ہی شکاری وقسوت اور اس مرنے والے کی چھوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے کھانے وقسوتہ اور ان کے لباس کا بندوبست بھائی ان کے کھانے پینے اور لباس کا بندوبست اس میں بھی تصرف کر سکتا ہے کوئی ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو وہ ایک کیا کر سکتا ہے یہ تصرف کھانے پینے کا ان کا بندوبست کرے ان کے لباس کا بندوبست کرے جو نابالغ ہیں بھائی بھائی یہ کیوں بھائی اس نے تو دو کو وصی بنایا تھا کہتے ہیں بھائی یہاں تو پھر ان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اگر ان پہ خرچ دوسرے کا انتظار کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا کہاں سے آئے گا تو پھر تو ان کی ہلاکت کا خطرہ لہذا ایک بھی موجود ہے تو وہ یہ تصرف کر سکتا ہے اور اسی طرح کسی معین امانت کے لوٹانے میں کسی معین امانت کے لوٹانے میں کوئی معین امانت لوٹانی تھی بھائی مسن مرنے والے نے وسیع کرنے والوں کو بتلایا تھا میرے پاس امانت پڑی ہے وہ امانت خلا کی ہے مثلا زید کی ہے وہ امانت اسے واپس کر دینا تو اب ایک ان میں سے موجود ہے وہ اس معین امانت کو واپس کر دیتا ہے تو واپس کر سکتا ہے بھائی کیوں اس نے تو دو کو وسیع بنایا تھا ایک کیوں کر سکتا ہے کہتے ہیں وجہ یہ یا دو معین امانت واپس کرنی ہے یا کسی دونوں کے مشورے وغیرہ کی ضرورت ہے اس نے تو دو کو اس لیے وسیع بنایا تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے سارا کام کریں گے لیکن یہ تو صرف چیز واپس لوٹانی ہے اس میں کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں لہٰذا ایک کا بھی تصور درست ہے تنقید وسیع بیائی اور کسی معین وصیت کو نافذ کرنے میں کسی معین وصیت کو مثلاً بھائی کسی معین چیز کی وصیت کر دی تھی اس نے مثلاً ایک تو باقی بھی وصیت کی مثن اس نے کہا تھا ایک لاکھ روپیہ زید کو دے دینا میرے مال میں سے تم دونوں اور میری یہ جو گاڑی ہے یہ فلاں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد اب دیکھو زید کو تو مال میں سے ہم ایک لاکھ نکال کر دیں گے وہ تصارف دونوں مل کر کریں گے لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ تو معین چیز کی وصیت کر دی کہ یہ والی گاڑی ہی فلاں کو دے دینا تو لہذا یہاں بھی کسی مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں تو کوئی ایک بھی اس گاڑی کو پکڑ کر اس موسا لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ تصورف اس کا صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہاں مشورے کی ضرورت نہیں تو باقی امور میں مش... ان کے آپس میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر دونوں کی موجودگی ضروری ہے تو یہ معین چیز کی وصیت کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وطن فیری وسیت نہیں اور کسی معین وصیت کے نافذ کرنے میں واحد قیاب دن اور اسی طرح کسی معین غلام کے آزاد کرنے میں بھائی اس شخص نے کہا تھا ان دونوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلا غلام آزاد کر دینا تو اب ان دونوں میں سے ایک موجود ہے ایک ابھی آیا ہی نہیں اس نے کیا کیا ایک نے تصرف کیا اور اس کے غلام کو آزاد کر دیا کہ ایک کا تصرف صحیح کہتے ہیں ہاں بھائی تصرف صحیح بھائی کیوں صحیح کہتے ہیں یہاں بھی کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک غلام کو آزاد ہی کرنا ہے نا تو بس ایک کا کر دے گا اس کی غلام آزاد ہو جائے گا بھائی اسی طرح وہ قزا اور اسی طرح دین کی ادائیگی بھائی دین کی دین کی ادائیگی بھائی دیکھیے میت پر کچھ اب وہ دین وصول کرنے والے آ گئے بھائی دین وصول کرنے والے آ تو وسیع جو تھے دو میں سے ایک موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے تو کیا یہ ایک دین کی ادائیگی کر سکتا ہے تصرف کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی دین کی ادائیگی تو ضروری ہے ہر حال میں لہذا کوئی ایک بھی کیا کر سکتا ہے یہاں بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ادائیگی ضروری فی حقوق وسومتی اور اسی طرح میت کے حقوق میں خصومت کرنا کوئی مقدمہ لڑنا بھائی بھائی میت کے ایک زمین کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی اس سلسلے میں تو یہ زمین میت کے حقوق میں سے ہے تو آپ اس میں خصومت کرنا پڑے اس کو بھائی کہ سمجھ میں آیا بھائی خصومت کرنا پڑے تو کوئی ایک خصومت کرنا چاہے تو خصومت یہاں کر سکتا ہے یا میں کسی اور حق کے سلسلے میں اسے خصومت کرنا پڑتی ہے تو کوئی ایک بھی خصومت کرنا چاہے خصومت کر سکتا ہے بس بھائی کیوں خصومت ایک کر سکتا ہے تو دونوں کو وسیعت کی تھی کہتے ہیں بھائی خصومت کے اور بولنا تو ایک ہی کو پڑے گا دونوں اکٹھے تو قاضی کے سامنے نہیں بول سکتے ورنہ تو وہاں شور ہوگا بات ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی لہٰذا ایک بھی خصومت کرنا چاہیے میت کے حقوق میں تو خصومت کر سکتا ہے اچھا سورت یہ ایک آدمی نے زید کے لیے بھی اپنے ایک تہائی مال کی وسیعت کی اور امر کے لیے بھی ایک تہائی مال کی وسیعت کی ایک آدمی نے کیا وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور آمر کے لیے بھی اس نے اسی طرح کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ آمر کو دے دینا اب بھائی ایک تہائی زید کو دیں ایک تہائی عمر کو دیں تو یہ تو دو تہائی ہو گئے حالانکہ وسیعت ایک تہائی سے زائد صحیح ہے ہاں ورثہ اگر اجازت دے دیتے ہیں پھر تو صحیح ہے لیکن ورثہ نے بھی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا نہیں بھائی صرف ایک تہائی تک وسیعت نافذ کرو باقی مال ہمارا ہے ہم نہیں دیں گے بھائی تو اب کیا کیا جائے گا یہاں تو وسیعت ایک کے لیے بھی پوری تہائی کی وصیت ہے دوسرے کے لیے بھی پوری تہائی کی وصیت ہے بھائی دونوں کے لیے سلو سلوس کی وصیت ہے کہتے ہیں بھائی اب یہاں پھر اس ایک یعنی ایک سلس نکال لیا جائے گا اور اس کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے کیا کر دیں گے دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے تو کہتے ہیں بمن او فا لیرا جس نے وسیعت کی کسی آدمی کے لیے بھی سلوسی مالی ہی اپنے مال کے سلوس کی ولی الآخری بھی سلوسی مالی ہی اور بوسیلے کے لئے بھی اپنے سلوس مال کی وسیعت کی ولم تجیز الوراساتو اور اجازت نہیں دی ورسانے کہ دونوں کو پورا پورا دو ایک ایک سلوس سلوس تو کہتے ہیں فت سلوس بینہما نصفانی تو وہ ایک ہی سلوس ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہو جائے گا وہ ان اوالی ماں بے یہ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وسیعت کی مثلا زید کے لیے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا اور عمر کے لیے کہتا ہے کہ عمر کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے چھٹا حصہ دے دینا کتنا حصہ چھٹا حصہ دے دینا اب کیا کیا جائے بھائی چھٹا حصہ دیکھو فرض کرو چھٹا حصہ کتنا بنے گا سلوس کتنا بنے گا اگر مرنے والے کی مثلا سارا مال چھ اشرفیاں نکلی کتنا مال نکلا تو چھ اشرفیوں کا چھٹا حصہ کتنا ہے ایک اشرفی گویا اس نے آمر کے لیے ایک اشرفی کی وسیعت کی اور زید کے لیے اس نے کتنے کی وسیعت کی تھی سولو تیسرے حصے کی تو چھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوا دو اشرفیاں تو زید کے لیے دو اشرفیوں کی وسیعت عامر کے لیے ایک اشرفی کی وسیعت یہ کل کتنی ہوئی تین اشرفیاں اور کل مال کتنا ہے چھ تو دیکھو وسیعت سولو سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی بھائی یہ تو آگے کی وسیعت بن گئی حالانک اور ورثہ اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں بھائی صرف سلس میں وسیعت نافذ کرو اب کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی دیکھیے کہ زید کے لیے کتنے کی وسیعت بنی گویا کتنی اشرفیوں کی دو اشرفیوں اور آمر کے لیے کتنوں کی کتنی ایک اشرفی کی گویا زید کو عمر سے دگنا حصہ دینا پڑے گا بھائی اب وہ جو ایک ہی سلوس ہے اس کو تقسیم کر دیں گے ہم ان دونوں کے درمیان اس طریقے پر کہ کل مال کا تیسرا حصہ نکالا اس میں ہم نے وسیعت نافذ کرنی ہے اور اس تیسرے حصے کے پھر ہم کیا کریں گے تین حصے کر لیں گے ایک حصہ عمر کو اور دو حصے زید کو دے دیں گے تو دیکھو زید کا حصہ عمر سے دگنا ہوا کا اگر وسیعت کی ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے سلوس کی ولیل آخری بس اور دوسرے کے لیے یعنی چھٹے حصے کی وسیعت کی بہنا اخلاص تو وہ ایک سلوس ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا ان دونوں میں کیا ہوگا تین حصے تقسیم ہوگا ایک کو ایک حصہ دے دیں گے دوسرے کو دو حصے یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں سلس ایک سلس نکالیں گے پھر ایک سلوس کو ان جن کے لیے وسیع کیے ان میں تقسیم کر دیں گے اس تلس کے ہم تین حصے بنائیں گے ایک کو دوسرے سے دگنا دے دیں گے سورج سمجھ میں آ گئی وہ ان اوسالی بھائی یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورثا جب اجازت نہ دیں تو سلو سے زائد کی وصیت خود بخود باطل ہو جائے گی وارث جب اجازت نہ دیں تو سلوس سے ذائق کی وصیت خود بخود کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور یوں سمجھیں گے گویا اس مرنے والے نے سلوس ہی کی وصیت کی ہے ذائق کی وصیت کی نہیں دیکھو کیا مانا کیا مانا دیکھو مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک سلوس زید کو دے دینا اور میرے مال کے دو سلس عمر کو دے دینا زید کے لیے کتنے مال کی وسیعت ایک سولث عمر کے لیے کتنے مال کی وسیعت دو سولث امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ دو سولس وسیعت ہی صحیح نہیں ہے وارث اگر اجازت دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو یوں سمجھیں گے اس آمر کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سولس کی تو ایک سولو سے زائد وسیعت خود بخود باطل ہو جائے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے کیا سورت میں نے بنائی مرنے والے نے کیا وسیعت کی تھی کہ زید کو کتنا مال دینا ایک سلو اور ہمر کو کتنا دینا دو, دو, دو سول وسیعت تو ہم بعد میں نافذ کریں گے پہلے یہ تو دیکھ لو ایک کے لیے وہ وسیعت سلو سے بڑھ کر کر رہا ہے پہلے سے وسیعت ہی سلو سے بڑھ کر کر رہا ہے حالانکہ پچھلے مسلوں میں دیکھو پچھلے مسلوں میں دو آدمیوں کے لیے دونوں کے لیے سلو سلوس کی وسیعت کی تھی یعنی ایک وسیعت ایک وقت میں سلوک سے نہیں پڑ رہی تھی ایک کا حصہ سولو سے بڑھ کر اس نے بیان نہیں کیا دوسری دیکھ لو ایک کے لیے سلو کی وصیت کی تھی دوسرے کے لیے حصے کی وسیعت کی تھی وہ بھی سلوس سے کم تھا اب ایک کے لیے سلوس کی وصیت کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے دو سولوس کی اور حالانکہ برسہ جب اجازت نہ دیں تو سلو سے زائد کی وصیت کرنا صحیح ہی نہیں لہذا امام صاحب فرماتے ہیں زید کے لیے اس نے ایک سلوک کی وسیعت کی ہے تو زید کے لیے ایک سلوس عمر کے لیے کتنے کی وصیت کی ہے دو سلوس اور دو سلوس کی تو وسیعت صحیح نہیں ہے لہٰذا دو سولوس تو ایک سلوس سے زید کی وصیت یہاں بھی باطل تو گویا عمر کے لیے بھی اس نے کتنے کی وصیت کی ہے ایک سولو تو ایک سولوس کی وصیت ہوئی زید کے لیے ایک سولو کی وصیت ہوئی عمر کے لیے تو لہٰذا اور وسیعت تو کتنے میں نافذ کرنی ہے ایک سلوس میں تو ایک کے لیے بھی سلوس کی وصیت ہے دوسرے کے لیے بھی سلوس کی وسیعت ہے اتنا تو ہم ہر ایک کو دے نہیں سکتے کیونکہ وارث اجازت نہیں دے رہے تو پھر پورے مال میں سے کیا نکالیں گے ایک سلوس اور ان دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے دوسری صورت بناؤ ایک شخص نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک سلوس زید کو دے دینا اور میرا زید کے لیے آمر کے لیے وصیت کی میرا سارا مال میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دینا تو زید کے لیے کتنے کی وصیت کی ایک سلوس کی اور عمر کے لیے کتنے مال کی وصیت کی سارے مال کی وصیت کی تو امام صاحب فرماتے ہیں وارثوں نے اجازت نہیں دی تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مال وصیت تو سلو سے زائد صحیح نہیں ہے لہٰذا گویا یوں کہیں گے امر کے لیے بھی کتنے کی وسیعت کی ہے ایک سلو کی اور زائد وسیعت کیا ہو گئی باطل تو امر کے لیے بھی ایک سلو کی وصیت ہوئی زید کے لیے بھی ایک سولو کی وصیت ہوئی لہذا مال کو دونوں میں کیا کر دیں گے آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے فرماتے ہیں نہیں وسیعت کو صاحبین فرماتے ہیں وسیعت تو ٹھیک ہے سلس میں نافذ ہوگی لیکن اب ان کے حصوں کی رعایت رکھیں گے سلس کو ان میں تقسیم کریں گے لیکن آدھا آدھا نہیں جس کے لیے زیادہ کی وسیعت کی تھی اس کو زیادہ دیں گے جس کے لیے کم کی وصیت کی تھی اس کو کم بس پہلی صورت میں زید کے لیے ایک صدف کی وصیت کی تھی امر کے لیے دو سلس کی وصیت کی تھی معلوم ہوا وہ امر کو زید سے دگنا مال دینا چاہتا ہے زید سے لہذا آپ کیا کریں گے پورے مال کا ایک سلوس نکالیں گے پھر اس سلوس کے کتنے حصے کر دیں گے تین حصے ایک حصہ زید کو اور دو حصے آمر کو دے دیں گے یہ صاحبین فرماتے ہیں جبکہ امام صاحب کیا فرماتے تھے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں یا اسی طرح دوسری صورت بناؤ ایک کے لیے ایک کے لیے کتنے کی وصیت کی سلوس کی اور دوسرے کے لیے سارے مال کی وسیعت کی تو امام صاحب کیا فرماتے تھے کیسے تقسیم کریں گے نصب نصب تقسیم کریں گے ایک سلوس کو ان دونوں کے درمیان اور صاحب فرماتے ہیں نہیں ایک کے لیے سلوس کی وسیعت دوسرے کے لیے کل کی وسیعت اور کل میں کتنے سلوس آ گئے سلوس کس کو کہتے ہیں تیسرے نصفے کو کہتے ہیں نا تیسرے تیسر تین حصے بناؤ مال کے کل میں کتنے تین حصے بنتے ہیں تین حصے تو بنے بھائی تو ایک شخص نے کیا وصیت کی تھی کہ زید کو سلو سے مال دے دینا اور حمر کو سارا مال دے دینا تو امام صاحب تو فرماتے تھے دونوں کو آدھا آدھا دے دیں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں معلوم ہوا وہ حمر کو زید سے تین گنا زیادہ دینا چاہتا ہے کیونکہ کل کے اندر کتنے سلوس ہوتے ہیں تین سلوس ہوتے ہیں وہ عمر کو تین گنا دینا چاہتا ہے زید کی بہ تو اب کیا کریں گے وسیع تو ایک ہی سلوس میں نافذ کریں گے کیونکہ بارش اجازت نہیں دے رہے زیادہ کے اندر تو ایک سلوس کل مال کا نکالیں گے اور اس ایک کے چار حصے کر لیں گے اس سلوس کے چار حصے ایک دے دیں گے حصہ زید کو اور تین حصے کس کو دے دیں گے امر کو تو دیکھو امر کا حصہ زید سے تین گنا زیادہ ہوا سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ ان او فالیما بھی جمی بھی جمی آئی مالی ہی اور اگر وسیعت کی کسی نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے بھی جمی آئی ہی اپنے سارے مال کی ولی الاخر بھی سلس مال ہی اور دوسرے کے لئے اپنے سلس مال کی ولم تجزی الورا ستو اور وارثوں نے اجازت نہیں دی فسلس بینہما علی اربعاتی اصحمن تو ایک سلس جو ہے وہ ان ان دونوں کے درمیان علی اربعاتی اصحمن چار حصوں پر ہوگا عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چار حصے ہو جائیں گے اس کے سمجھ کو ایک حصہ مسن دیں گے اور عمر کو تین حصے ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا پہلے آپ کو بتلا دیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں سولو سے زائد مال نہیں دیا جائے گا یعنی سولو سے زائد کی وسیعت کیا ہو جائے گی باطل وہی بات بیان کر رہے ہیں ولا یژریبو اور یزریبو سے ہے یہاں عطا کرنا عطا کرنا ولا یژریب اور عطا نہیں فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ لہو موسا لہو کو بیمازاد سلسی وہ جو زیادہ ہو سلس پر ایمان صاحب موسا لہو کو سولو سے زائد مال نہیں دیتے سولو سے زائد مال نہیں دیتے چلیے بس مولانا رحم المر